اعوذ من اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو وَعتصموا بحَابل اللهَّهِ جع وَلَا تَفََّقُ وَذكُرونِعمَةَ اللهَّه عَلَْيكُم إذْكتُم عددَآ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأََّ فَبَينَ قُلوا بِكمْ فَأَصبحَْحْتُم بِِعْمَتِهِ إخوانَا وَكتُمْ علىى شَفَ حُفْرَة مِنَ النَّارفَ يبين الله لكم آياته لكم تحتدون اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ المفلحون۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کے طرف بلائے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے, جائے بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت فتق الم اللہ, اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو نازل فرما دی لیکن اسے ناسخ کے بجائے اس کی مبین بیان و توضیح کرنے والی قرار دیا جائے تو زیادہ صحیح ہے کیونکہ نسخ وہی ماننا چاہیے جہاں دونوں آیتوں میں جمع و تدبی ممکن نہ ہو اور یہاں یہ تطبیق ممکن ہے معنی یہ ہوں معنی یہ ہوں گے اتق اللہ حق تو قوت ہی مستطعتم. اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے بہوال فتح القدیر پھر تقوی کے بعد اعتصام بحبل اللّہ جميعا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے کا درس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہیں دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی ان پر قائم ہو سکتا اور برقرار رہ سکتا ہے پھر ولا تفرقو اور جدا جدا نہ ہو کے ذریعے سے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکورہ دو اصولوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجئے یہی چیز نمایا ہو کر سامنے آئیں گی آئے گی قرآن و حدیث کے فہم اور اس کی توضیح و تعبیر میں کچھ باہم اختلاف یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے یہ اختلاف تو صحابہ و تابعین کے عہد میں بھی تھا لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب شخصیات کے نام پر لیکن جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر مارز وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کے یہ مرکز و محمر محور تبدیل ہو گئے اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال و افکار اولین حیثیت کے اور اللہ رسول اور ان کی فرمودات ثانوی حیثیت کے حامل قرار پائے اور یہی سے امت مسلمہ کے اختراق کے المیے کا آغاز ہوا جو دن بہ دن بڑھتا ہی چلا گیا اور نہایت مستحکم ہو گیا اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ فکر و نظر کی یہ کجی اتنی بڑھی کہ یہ اختلاف جو تحذب و تفرق کی بنیاد ہے کی بنیاد ہے اور جس سے قرآن نے روکا ہے اسے ناوز باللہ رحمت قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے یہ موضوع روایت پیش کی جاتی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے حالانکہ اگر یہ اختلاف رحمت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں اب مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہیں حالانکہ اس کا مصداق تو وہی ایک فرقہ ہوگا جس کی پہچان آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ما ما أنا علیہ ہی و کہ جو میرے اور میرے صحابے کے طریقے پر ہوگا بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر 4597 ہزار و جامع ترمیدی حدیث نمبر 2641 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3992 و مسند احمد دوسری جلد حدیث نمبر 332 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ان لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وتسود وجوه وجوه بعد بما كنتم جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے نبی یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وکمور اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں <تصفيق> كونتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون تمثلين امه جو لوگوں کی تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف واضح دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نسارہ کے باہمی اختلاف و تفریقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفریقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائی سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے مگر افسوس کہ اس امت کے تفریقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جو سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تعویل و تحریف کے مقروع شغل میں ضائع کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت تو افتراق مراد لیے ہیں بہوالِ ابن کثیر اور فتح القدیر جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کہ اسلام وہی ہے جس پر اصلی اہل سنت والجماعت یعنی اہل حدیث عمل پیرا ہیں اور اہل حدیث عمل پیرا ہیں اور اہل بدعت تو اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہے جو ذریعہ نجات ہے پھر اس آیت میں امتی مسلمہ کو خیر و قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے جو امر بالمعروف نہیں اور ایمان باللہ ہے گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر و امت ہے بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نقطے کی وضاحت مقصود معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہیں کر منکر نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا ان کی صفت بیان کی گئی ہے <سلام> لا فعلوه. <سلام> وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے امر بال معروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اکثر علماء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں کیونکہ معروف و منکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں ان کے فریض تبلیغ غاوت ان کے فریض تبلیغ و دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایا ہے یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس کی اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی تاہم ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں بھی بلغوا عنی ولو ولوایا کے تحت تبلیغ کا ذمہ دار ہے پھر جیسے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے تاہم ان کی تعداد نہایت قلیل تھی اس لیے من ہم میں من تبعیز کے لیے ہے پھر اللہ تعال فرماتے ہیں <تصفح> لَن إلّا وإن ثم لا <تصفح> وہ تمہیں تھوڑی سی ایزا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر وہ تم سے لڑے تو بیٹھ تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَنُ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ <تصفيق> وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُّ ذلك بما عصوا يعتدون <تصفح> وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی اللہ یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ وہ سب برابر نہیں ہیں اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں باللہ الاخر و و عن و و من وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں اور وہ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور وہی نیک کاروں میں سے ہیں وما يفعلوا من فلن يكفروه والله علیم اور وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی نا قدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے ان أصحاب النَّارِ هم فیها خالدون بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھوڑا نہ سکیں گے اور وہی دو ذخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ادن تھوڑی سی ایزا سے مراد زبانی ایزا بہتان تراشی اور افطرا ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا مدینہ سے یہودیوں کو نکلنا پڑا پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا تا آنگ کے سلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہو گئے مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے نوے سال کے بعد واگزار کرا لیا لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تاہم ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نصرانیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے بہوال ابن کثیر پھر یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ضمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنا مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے کیونکہ الناس عام ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں جیسا کہ یہودیوں کی موجودہ حکومت اسرائیل امریکہ برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی حمایت سے قائم ہے ان بڑی طاقتوں نے ان بڑی طاقتوں نے اپنے استعماری مقاصد اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس یہودی مملکت کو وجود بھی بخشا ہے اور وہ اس کے مستقل پشت پناہ بھی ہیں اس لیے یہودیوں کی اس مملکت کی وجہ سے جو دراصل امریکہ وغیرہ کی شرک اوسط میں ایک چھونی ہے اس شبہ اور مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس ذلت و مسکنت کے خلاف ہے جو ان کی بابت قرآن میں بیان کیا گیا ہے بلکہ قرآن کی صداقت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے پھر یہ ان کے کرتوت ہیں جن کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کی گئی پھر یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اسد بن عبید فالب ابن سعیہ اسید ابن سعیہ وغیرہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں اہل ایمان و تقوا والی خوبیاں پائی جاتی ہیں رضی اللہ عنہم و ربعان قوئمتن کے معنی ہیں شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے یس yes, جودون کا مطلب رات کو قیام کرتے ہیں اسی گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے وا من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل الیہکم وما انزل الیہم خاشعين لله پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اصابت کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کیسی ہے جس میں سخت ہو. وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے اور اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ایها الذين आमनوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ياكلونكم خبالا تم لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتے وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑھو ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض و وائنات چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو <تصفيق> وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ عَبْضُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ خبردار تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے اور وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی اُنگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے ان سے کہیے تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد حتیٰ کہ رفاہی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کیسی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھتے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا رفاہی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہی دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے رفاہی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے نعوذ باللہ من ذلك پھر یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر جا رہا ہے دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء و فقہاء نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناسب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے مروی ہے کہ حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ نے ایک ضمی غیر مسلم کو کاتب مطلب سیکرٹری رکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جب اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے ان کو عزت نہ بخشو جب اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے اور انہیں امین و رازدار مت بناؤ جب اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد ارشاد فرمایا امام قرطبی فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اسی وجہ سے غبی لوگ سردار اور عمرا بن گئے ہیں بحوال تفسیر القرطبی بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناسب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں اگر اسلامی ممالک اپنے داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں پھر لا لون مطلب کوتاہی اور کمی نہیں کرتے خبالہ کی معنی فساد اور ہلاکت کے ہیں ما تم مطلب جس سے تم شفقت اور تکلیف میں پڑھو جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑھو عانت بیمانہ مشقت پھر تم ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کی وجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو پھر آبا ادو کے معنی دانت سے کاٹنے کے ہیں یہ ان کے غیر و غذب کی شدت کا بیان ہے جیسا کہ اگلی آیت ان تمسسکم میں بھی ان کی اسی کیفیت کا اظہار ہے